تیسواں مکتوب طلب طریقت کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرم شمس الدین اللہ تم کو طالبین کی بزرگی کا درجہ عطا فرمائے تم اس بات کا یقین کر لو کہ جو شخص طریقت کی راہ کا طلبگار ہو اس کے پاس شریعت کی پونجی ہونا ضروری ضرور ہونا چاہیے تاکہ قصبہ شریعت سے شہر طریقت میں پہنچے طریقت میں جہاں قدم درست ہوا ملک کے حقیقت میں پہنچ جانا آسان ہے جس بے علم نے شریعت ہی کو نہیں سمجھا ہے وہ طریقت کو کیا پہچانے گا اور جب طریقت ہی سے شناسائی نہیں ہے تو حقیقت تک کیوں کر رسائی ہو سکتی ہے اس لیے بے علم و معرفت اور ناواقف شریعت کو اس راہ میں چلنے کی اجازت نہیں اگر اپنی خدرائی سے کوئی ایسا کرے گا تو بھٹک کر رہ جائے گا اسی چکر میں اس کی جان بھی چلی جائے گی بالکل ناممکن ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے اگر بفرض محال کور کورانہ و جاہلانہ مجاہدہ اور ریاضت سے کچھ نظر آ گیا تو اتنا غرور پیدا ہوگا اور جہالت بڑھے گی اور حماقت تیز ہوگی کہ ایمان تک رخصت ہو جائے گا اور شیطان کے پھندے میں پھنسا رہے گا تم اس بات کا یقین کامل کر لو کہ اللہ تعالی نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا متخ اللہ ولی جاہلا مشائقوں کا قول ہے اور قرآن شریف میں بھی اس طرف اشارہ ہے ولم یق اللہ ولی یمن ذل خدا جل ولا جاہل کو دوست کبھی نہیں بناتا حقیقت یہ ہے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی چیز ذلیل نہیں ہے یہ ساری ذلتوں کی جڑ ہے اللہ کی راہ میں قدم رکھنا دل لگی نہیں بزرگوں کا قول ہے کہ سالک کو جب بارہ چیزوں کا علم ہوتا ہے تو وہ اس راہ کے لائق سمجھا جاتا ہے پہلا علم توحید دوسرا علم معاملت تیسرا علم معرفت چوتھا علم حالت پانچواں علم مکاشفت چھٹا علم مشاہدت ساتواں علم خطاب آٹھواں علم سما نواں علم وجد دسواں علم معرفت روح گیارہواں علم معرفت نفس اور بارہواں علم معرفت پھر ان علوم کے اصول اور فروغ کی واقفیت بھی ضروری ہے تم بزرگان دین کو کیا سمجھتے ہو اپنی دستار فضیلت طے کر کے رکھو وہ اصحاب صاحب علم و شریعت صاحب علم طریقت صاحب علم حقیقت ہوتے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے مگر اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں کہ شان کا کوئی نہیں ملتا جو لوگ اپنے آس پاس کے پیروں کو چھوڑ کر فیض سے محروم رہتے ہیں ان کی مثال اس قافلے کی مانند ہے کہ پیاس سے کسی وادی میں تڑپ کر مر جائے اور دجلائے بغداد اور رودے نیلے مصر سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے شیر درباد یا تشنگاں بردند چہ سود اگر جہاں فرات است بیابان میں تڑپ تڑپ کر مر گئے اگر ساری دنیا میں دجلہ و فرات کی تغیانی ہے تو کیا فائدہ ان بزرگوں کی ہمت کا حال سن کر تمہیں تعجب ہوگا ان کے نزدیک سالک کو ایسی دھن بندھی رہنی چاہیے کہ اگر دنیا ما تمامی نعمتوں کے اور اقبہ مع جنت کے اس کو دی جائے اور طرح طرح کی بلائیں اس پر برسائی جائیں تو وہ دنیا ما تمامی نعمتوں کے کفارہ کو دے دے اور اقبا مع جنت کے مومنوں کے حوالے کر دے اور بلاد محنت کو شوق دل سے قبول کر لے اس کی توبہ کا یہ حال کہ دنیا بھر تو حرام سے توبہ کرتے ہیں تاکہ عذاب دوزخ سے بچیں مگر وہ حلال سے توبہ کرتے ہیں تاکہ بہش سے محفوظ رہیں ارادت کا یہ رنگ ہو کہ سارا جہاں تو راحت و نعمت چاہتا ہے مگر وہ اللہ ہی کو چاہے اور اسی کے دیدار کا طالب ہو تمام خلق اپنے کاروبار میں زیادتی چاہتی ہے مگر وہ کمی چاہے اگر خود بخود مال و دولت مل جائے تو اظہار کر دے اگر کچھ میسر نہ ہو تو اس پر شکر کرے اور سنو کچھ انہی پر منحصر نہیں طالب صادق کی دوسری دوسری نشانیاں بھی ہیں پہلا اگر اس کی مراد پوری نہ ہو تو بڑی خوشی منائے گویا ہزاروں قید و بند سے وہ آزاد ہوا دوسرا اس کو اپنے نفس کے ساتھ ایسی عداوت ہو کہ اگر ستر برس تک ایک چیز اپنے مطلب و خواہش کی نفس مانگتا رہے اور گڑ گڑاتا رہ جائے تو وہ ہرگز نہ دے تیسری اس کے معاملات اللہ تعالی کے ساتھ ایسے درست ہوں کہ آفیت و بلا منع و عطا اور رد و قبول اس کی نظر میں سب برابر ہوں چوتھا توکل میں اس قدر پختہ مزاج ہو کہ نہ مخلوق کے آگے دستے سوال پھیلائے نہ خالق سے کسی چیز کی درخواست کرے مخلوق سے تو اس لیے کہ وہ مانی شرک ہے اور خالق سے اس لیے طلبگار نہ ہو کہ وہ خود ہی دانائے حال ہے کہنے میں شرم مانے ہے ہو پانچواں زہد اس درجے کا ہو کہ کل کائنات اس کی اگر ایک مرقع یا ایک کمل ہی ہو تو یہ اپنی گدڑی میں اتنا مگن اور درست رہے جس طرح اور دوسرے لوگ بادشاہت میں چھٹا دن کو نماز و روزہ اور قصب میں مشغول رہے رات کو مناجات و مجاہدہ و ریاضت میں اپنے آپ کو وقف کر دے ساتواں باوجود ان کمالات کے اگر اس طاعت و عبادت پر اس کے نفس کی نظر پڑ جائے اپنی بڑائی کا خیال اس کے ذہن میں آ جائے تو ستر سال کی عبادت کو ایک روٹی پر بیچ ڈالے اور وہ روٹی خود نہ کھائے بلکہ کسی کتے کو کھلا دے یہ کیوں تاکہ وہ عجب جو پیدا ہوا ہے دل سے نکل جائے ایک بزرگ کا قصہ سنو سبحان اللہ کیا ہمت اور کیا قلب ہے حکایت ایک بزرگ نے بیس پچیس حج کئے تھے کون سی بات تھی جو پیدا نہ ہوئی تھی آپ کے نفس کو اس قدر اعلی و ارفا مقام دیکھ کر کچھ حز حاصل ہوا پھر کیا تھا آپ سر بازار مکہ معذمہ میں نکل آئے اور پکار پکار کر کہنے لگے کوئی ہے جو ہماری بیس پچیس حج کو ایک روٹی کے بدلے میں خرید لے کسی ایک عارف نے اس کو سن لیا اور سمجھ گیا کہ یہ بات کس مقام کی ہے وہیں اس پر ایک دھول جمع آئی اور کہا یہ کیا فضول گوئی کر رہے ہو کس قدر گرا بیچنے کی دھن تمہیں بندی ہے بیس پچیس حج کی بھی کوئی ہستی ہے دیکھو تو کہ تمہارے باوا آدم بوہیش جیسی نعمت کی راہ طلب میں کچھ بھی قدر نہیں کی اور ایک دانا گہوں کے بیچ ڈالا تمہارے ان حج میں کیا لال لگے ہوئے ہیں جن کی قیمت ایک روٹی مانگتے ہو یہ نقلیں یہ مثالیں ہمارے تمہارے لیے ایک سبق ہیں اس راہ میں ہر طالب صادق کو ہوشیار رہنا چاہیے اپنے نفس کو مجاہدے کی بھٹی میں کثیر کی طرح پھونک کر کشتہ بنانا چاہیے تاکہ مستغنی ہو جائے اور حق کے سوا کسی کو دھیان میں نہ لائے ایسا حق بین ہو جائے کہ وہ دائیں بائیں اٹھتے بیٹھتے اس کو حق کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے جس کی حالت ایسی ہوگی اس کو البتہ سالک کہیں گے اور اس کو حق میں کا خطاب ملے گا حق بی کا خطاب ملے گا حفت عقلیم دنیا ہو یا ملک آخرت اس کی ہمت کی آنکھ کنکھیوں سے بھی ادھر نہیں دیکھتی اس کا جسم شوق وصال میں گھل رہا ہے اور لقائے سیر ہی سے اس کا دل مقام قدس میں ناز کر رہا ہے زن و فرزند کی فکر دنیا وار آخرت کا اندیشہ اس کے دل میں نہیں گزرتا ایسا آدمی اگرچہ بظاہر دنیا میں معلوم ہوتا ہے مگر اس کا دل حضرت قدس و تہارت میں ہوتا ہے یہاں رہ کر وہ وہاں کا باشند باشندہ ہو جاتا ہے یعنی منزل مقصود طے ہو جاتی ہے مشاہدہ جمال یار حاصل ہو جاتا ہے حق پوچھو تو یہ کوئی معمولی مراتب بیان نہیں کیے گئے مگر واضح رہے کہ یہ دولت ہر شخص کو میسر نہیں ہوتی یہ نعمت پیر کے توفیل میں ملتے ہے جو شخص کسی صاحب ولاح دولت میں آ جاتا ہے وہ ان منزلوں کو آسانی سے طے کر لیتا ہے کیونکہ و بزرگان دین اور صلف رحمتہ اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے کہ بغیر پیر پختہ کے کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتا مگر شاز و نادر مصنوعی طانی فند بر تو مرد را نظر از وجود خویش کے یابی خبر گر تو بنشینی بتنہائی بسے راہ تنوار تنوانی بریدن بے کسے پیر باید راہ راہ تنہا مرد اسر امیان دری دریا مرد جب تک تجھ پر کسی مرد خدا کی نظر نہ پڑ جائے تجھ کو اپنے وجود کی خبر نہیں ہو سکتی اگر تو گوشائے تنہائی میں مدتوں بیٹھے جب بھی بغیر کسی راہبر کے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا دیکھ ایک پیر رہنما کا ہونا ضروری ہے خبردار تنہا نہ جانا اس دریا میں اندھوں کی طرح نہ ڈوب جا تم سمجھے پیر کی ضرورت کس قدر ہے نقل ہے کہ خواجہ ابو سعید ابو خیر رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید وضو کر رہے تھے جب وضو کے بعد اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو ایک نور نظر آیا دیکھتے ہی ایک نعرہ مارا کہ اللہ کو دیکھا پیر کو اطلاع ہو گئی کہ اس وقت مرید کو دھوکا ہوا ہے حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ارے نادان ناواقف یہ نور تو تیرے وضو کا ہے تو کہاں اور جمال خدا کہاں نہ دیکھے حضرت موسا اور دیکھے تجھ سا مبتدی اس مقام میں اکثر سالک مغرور ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تجلی حق دیکھی اگر شیخ کامل اور صاحب تصرف نہ ہو تو اس مہلک بھاور میں سے نجات مشکل ہے بغیر رہنمائی پیر اور علمائے راہ کے اس مقام میں پہنچ کر ایسا مغرور و متکبر مکار و شیطان بن جاتا ہے کہ سارے جہاں کو دعوی باطل سے بھر دیتا ہے اور سنی سنائی باتیں یاد کر کے اول پھول بکنے لگتا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ گئے غضب تو یہ ہے کہ اس کے دل میں تصرف و کرامت کا دعویٰ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی کی مملکت میں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں آخر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اباحت اس زندقہ میں پڑ جاتا ہے کسی نے اسی طرف اشارہ کیا ہے ربائی پوشیدہ مرقہ اندام چند برگفتہ بتامات الف رام چند نہ رفتہ رہے صدق و صفا گائے چند بدنام کنندائے نکو نام چند ان چند مقتدیوں نے گدڑیاں پہن رکھی ہیں اور مکاری و فریب سے فریب سے لاف کاف بکا کرتے ہیں صدق و صفا کی راہ میں ایک قدم بھی نہیں چلے یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ناموں کو اپنی اس روش سے بدنام کرتے ہیں تو جو شخص راہ طریقت میں آنا چاہے اور درد طلب اس کا دامن پکڑے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا ایک پیر بنا لے مگر پیر ایسا ہو کہ پیروں اور مشائخوں کے نزدیک مشار اور ممتاز ہو اس کی پیشوائی اور مقتدائی پر پیروں کا اتفاق ہو مملکت خداوندی میں جائز التصرف نافذ المشیت اور صاحب الاشراق ہو جب ان صفتوں کا پیر مل جائے تو اس کی اقتدار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے تاکہ جتنے بھی راستے کے روڑے اور رکاوٹیں ہوں اس کی راہ سے ہٹا دے اور اس کے نفس کے عیب اس کو دکھا دے اور راستے کی دشواریوں سے اس کو خبردار کر دے تاکہ پوری طرح مرید اپنی خدرائی سے باہر نکل آئے جیسا کہا ہے مصنوی پیر مالا بدراہ آمت ترا در ہما کارت پنا آمت ترا چون تو ہر گز رہ نشناسی زچا بے آسائش کے توانی بردراہ کو ہائے آتشی در رہ بسے است نہ چنی, چنی کارے نہ کار ہر کسے است ایسا پیر جو راہ رفتہ اور واقف کار ہے تیرے لیے ضروری ہے تاکہ ہر ایک کام میں وہ تجھے اپنی پناہ میں رکھے تو ہرگز ہرگز راستے کے کنویں سے واقف نہیں بغیر کسی کی دستگیری کے کنویں میں گر پڑنے کا بہت ڈر ہے کتنے دہکتے ہوئے آگ کے پہاڑ راہ میں ہیں اس سے پار اتارنا ہر شخص کا کام نہیں مگر مرید کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ جب کسی پیر سے مرید ہو جائے تو اپنی خواہش اور مراد کو نہ کر کے رکھ دے لغت میں ارادت کے معنی تو چاہنے کے ہیں مگر بزرگوں کے دفتر میں اس کے معنی نہ چاہنے کے ہیں یعنی ناخواستن مشائق رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں مرید کو چاہیے کہ پیر کے تحت تصرف میں مردے کی طرح رہے جس طرح غصال مردے پر اپنا تصرف کرتا ہے جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے وہ کچھ بولتا نہیں اسی طرح مرید کو بھی پیر کا متی ہونا چاہیے جب کہیں کام نکلے گا مرید کو پیر کا فرما بردار اس درجہ ہونا چاہیے کہ پیر کے ایک اشارے پر جان و مال و دولت دینی و دنیاوی کل لٹا دے بزل کر دے ترک کر دے اور جو حکم بھی دے اس کو پورا کرے یہاں تک کہ اگر زہر کھانے کو وہ کہے تو مرید فوراً کھا لے ہرگز ہرگز ہیلا و ازر نہ کرے اور دفع الوقتی عمل میں نہ لائے بے تامل حکم کی تعمیل کرے اس حکم میں اپنا علمی و عقلی قانون نہ لگائے شیخ بو علی فارمدی رحمتہ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے پیر شیخ ابو القاسم گرگانی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے آج خواب میں یہ دیکھا کہ حضور نے کسی امر کے متعلق یہ فرمایا کہ اس طرح پر ہے میں نے خواب میں کہا کہ یہ کیوں کر شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر میری طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اگر چونو چونو چرا کی جگہ تمہارے دل میں نہ ہوتی تو تم خواب میں بھی ہمیں اس طرح کا جواب نہ دیتے کہیں چونو چرا کے ساتھ بھی مریدی درست ہوتی ہے ہرگز نہیں سنو برادر اگر کوئی یہ کہے کہ پیری مریدی میں بڑا, بڑا گھڑاگ اور معاملہ نازک ہے اس لیے نباہ مشکل ہے کہ نارے ہی رہنا بہتر ہے تو ہم قرآن شریف کی یہ آیت پڑھیں گے أسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعصى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون بہتری وہ باتیں ہیں تم جن سے کراہت کرتے ہو وہ حقیقتاً تمہارے حق میں بہتر ہیں اور بہتری باتیں ایسی ہیں جن کو تم بہتر سمجھتے ہو اور وہ تمہارے حق میں خراب ہیں اللہ دانا و بینا ہے تم کچھ نہیں جانتے جو مرید سعادت قری ہے اور یہ دولت اس کے نصیب میں ہے اس کی راہ بالکل صاف ہے کوئی روک ٹوک نہیں سب کا ساختہ پرواختہ ہے حسد کی نظر بد اس کے جمال پر نہیں پڑتی اور گرد آفات اس کے دامن دولت سے دور رہتی ہے مگر جو بے دولت ہے اور شکاوت جس کا حصہ ہے اس کی راہ میں کانٹوں کا انبار ہے اقبات بے شمار ہیں قدم قدم پر آفت و بلا کا سامنا ہے برادرم یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ کمندے عنایت جس کی گردن میں پڑی ازل ہی میں پڑی اصد و سعدہ فی بق نے اور قہر وحدت نے جس کو مردود کیا اپنے سے دور کیا ازل ہی میں کیا الشقی و من شقہ فی بق نی ہی اور اگر کوئی شقی ہے تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں شقی ہے کسی نے اسی مانی کی طرف اشارہ کیا ہے جو نیک بخت ہوا اپنی ماں کے پیٹ میں نیک بخت ہوا اور جو بدبخت ہوا اپنی ماں کے پیٹ میں بربخت ہوا, بدبخت ہوا شیر واقع امروزہ رنگ گلیم ماں ب گیلا کر دند یہ ہمارا واقعہ آج کا نہیں ہے ایک مدت گزر چکی ہے کہ ہمارے کمل کے رنگ کو گیلان میں رنگ چکے ہیں ایسی حالت میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ امیدوار رہو اور اپنی بدبختی کو روتے رہو ہر چند مال و دولت و اسباب ایب دار ہے اور اس درگاہ کے لائق نہیں مگر ہمیں امید ہے کہ یہ ناچیز تحفہ قبول ہوگا سنو بھائی یہ جو بے پرواہی اور آزادی اور بے فکری ہم لوگوں میں ہے کیوں ہے اس کا خاص سبب ہے بات یہ ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام سے ذلت سرزد ہوئی اسی دن آدمیوں کا قافلہ لٹ گیا اور قاعدے کی بات ہے کہ لٹنے کے بعد قافلہ بالکل نڈر ہو جاتا ہے کیونکہ اب رہا ہی کیا ہے جس کا خوف ہو اسمانی کے مناسب ایک نقل بھی سنو ایک اندھے کو لوگوں نے دیکھا کہ موسم گرما کی تیز دھوپ میں بیٹھا ہوا بادام اور خرما کھا رہا ہے اس کو کہا خیریت تو ہے اتنی گرمی کی شدت میں ایسی گرم گرم چیزیں کھانا چہمانی دارد اس نے جواب دیا جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا اب کہاں جو آشوب چشم کا ڈر ہو بالکل اطمینان ہے اگر کچھ اور بھی ملے تو کھا سکتے ہیں برادر برادر عزیز اس بات کو ذرا گوش دل سے سننا معصیت تو معصیت ہی ہے طاعت بھی آفت سے خالی نہیں بہت سی طاعت اور عبادت ایسی ہے کہ اللہ سے بندے کو دور کر دیتی ہے تماشا یہ سنو کہ بہت سی معصیت ایسی ہے جس سے عبد کو معبود کا تقرب حاصل ہوتا ہے حضرت امام جعفر سے پوچھا گیا کہ کس طاعت میں فراق ہے اور کس میں وصال؟ آپ نے فرمایا جس طاعت کی ابتدا میں امن ہو اور آخر میں عجب ایسی طاعت عابد و معبود میں جدائی ڈال دے گی اور جو معصیت ایسی ہے کہ اس کے اول میں خوف ہے اور آخر میں عذر۔ وہ مخلوق کو خالق سے نزدیک کر دیتی ہے بزرگوں کا قول ہے ال اقل ثمن و ان جل اوضر اگرچہ تھوڑا ہو بڑے بڑے گناہوں کی قیمت ہو جاتا ہے ابلیس لائن نے اپنی طاقت پر نظر کی عجب پیدا ہوا ڈینگ مارنے لگا ایسا ویسا بکنے لگا حکم ہوا خاموش لانتی مردود دیکھو حضرت عدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہوئی مگر اقبال جرم کیا اور اقرار کیا کہ ہم سے بے شک گناہ سرزد ہوا آم آمرزش چاہی ندا ہوئی اچھا اچھا ہم نے بخش دیا یہ بات عالم کو دکھا دی گئی کہ جس معصیت کے بعد عذر ہو کیا قدر رکھتی ہے اور جس طاعت کے بعد عجب ہو کس قدر بے قیمت اور بے قدر اور زلیل شے ہے والسلام